ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزہ رہا ہے بلندی ڈبلو اپنا ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام وحدہ سلاۃ وسلام علام اللہ نبی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا آت ان نسا اسدی ہنحل ان قبن کم ان شعی ام نفسن فکلو فکلو ہنی امری <مَرِئًا> صدق اللہ عظیم یہ صورت النساء کی آیت نمبر چار ہے جو آج ہم نے درس کے آیت نمبر تین بلکہ آیت نمبر تین اور آیت نمبر چار ان دو آیتوں کی آج کے درس کے آغاز میں تلاوت کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے ان میں سے جو آیت نمبر تین ہے اس کی زیادہ تر تشریح اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے کچھ حصہ باقی تھا آج انشاءاللہ اللہ اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی دوبارہ ترجمہ سن لیجئے اللہ فرماتے میں انخف تم اللہ تو فی الیتاما اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایسی عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہیں دو دو تین تین اور چار چار ف تم اللہ تعدلو و اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے فواہد تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو او ما ملکت ایمان یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو ذالک ادنا اللہ تعولو اس میں زیادہ توقع ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے یہ ترجمہ ہے اس آئے کریمہ کا اور تشریب بھی زیادہ تر پچھلے درس میں بیان ہو چکی بتایا گیا تھا کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اسلام نے دی ہے یہ اجازت قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت اور حالات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ اجازت ہونی چاہیے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جو تعدد کی اجازت ہے یہ عدل کے ساتھ مشروط ہے یعنی ضروری ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کوئی شخص کرے تو اپنی بیویوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھے اور بتایا تھا کہ بنیادی طور پر تین چیزوں میں عدل ضروری ہے مکان اور رہائش کے اعتبار سے کھانے پینے اوڑھنے بچھانے پہننے اور استعمال کرنے کے اخراجات کے اعتبار سے اور رات گزارنے کے اعتبار سے ان تین چیزوں میں عدل کرنا ضروری ہے اور ایسے شخص کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے جو ایک سے زیادہ شادیاں تو کرتا ہے لیکن ان کے درمیان عدل ملحوظ نہیں رکھتا بسا اوقات ہوتا یہ ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے آج کے زمانے میں کہ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ نا انصافی کا برتاؤ کرتے ہیں اس کے حقوق پامال کرتے ہیں زیادہ تر میلان ان کا دوسری بیوی کی طرف ہو جاتا ہے سارے ایسے نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں بہت سے لوگ مرد بھی اور خواتین بھی فون پر رابطہ کرتے رہتے ہیں کچھ میری مصروفیات ایسی ہیں کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہر وقت فون کھلا نہیں رکھ سکتا ہر ایک سے بات نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے تو ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے حالات ظلم و ستم کے جور و جفا کے سننے میں آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ دیندار ہونے کے دعوے دار اور اسلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ایسی ایسی زیادتیاں اور ایسے ایسے ظلم بھی کرتے ہیں ان کے ایسا کرنے سے صرف وہی بدنام نہیں ہوتے بلکہ دیندار سارے کے سارے بدنام ہوتے ہیں دین بھی بدنام ہوتا ہے اور ان کی زیادتیوں کے نتیجے میں لوگ اسلام کے اس تعدد ازواج کے حکم کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ مجھے اس دوسری بیوی بی کے سامنے جاہل بے وقوف بھی کہتے ہیں خار بھی کرتا ہے اور اس کے سامنے میری پٹائی بھی لگاتا ہے تو اب دوسری کے سامنے اپنے آپ کو گویا کہ بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلی کو زلیل و خار کرنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی انسانیت ہے اور میں اس شخص کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جس کے گھر سے یہ شکایت آئی میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں اللہ معاف فرمائے بظاہر وہ صاحب علم اور پنج وقتہ نمازی اور متشرے اور پھر ایسی حرکت اسی طرح بعض لوگ دوسری شادی کی دھمکی کو عورت کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اخبار میں ایک خاتون کا خبر شائع ہوا ہمارے اسلامی اخبار میں ہی ہاں اللہ معاف فرمائے کہ میرے شوہر غلط قسم کی فلمیں اور انٹرنیٹ پر گندے قسم کے پروگرام دیکھنے کی وجہ سے اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے ہیں بدکاری کی طرف میلان ان کا زیادہ ہو گیا اور اب وہ مجھ سے غیر فطری عمل کا مطالبہ کرتے ہیں غیر فطری عمل کا مطالبہ کرتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ پتا ہے مجھے اسلام نے چار تک کی بھی اجازت دی ہے گویا کہ اگر تم اس خلاف شرع عمل میں میرا ساتھ نہیں دو گی تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ بھی بعض ایسی ایسی باتیں ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر سنائی نہیں جا سکتی بعض بہت کمینگی کی سطح پر اتر آتے ہیں میں تو اکثر یہی کہتے رہتا ہوں بھائی کہ اگر ہمارے نکاح میں کسی کی بہن اور بیٹی ہے تو ہماری بہن اور بیٹی بھی کسی کے نکاح میں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف دوسروں کی ہی بیٹیاں ہوں اور بہنیں ہوں اور ہماری کوئی بہن اور کوئی بیٹی نہ ہو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہماری بہن کے ساتھ عدل کا اور احسان کا اور بھلائی کا سلوک کیا جائے تو ہمیں بھی دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسی ہم امید رکھتے ہیں ویسی ہی دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے یہ مسئلہ تو پچھلے درس میں بیان ہو چکا آگے اللہ فرماتے او ما ملکت ائی ماں اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں عدل اور انصاف کو ملحوظ نہیں رکھو گے اور ایک طرف تمہارا میلان زیادہ ہو جائے گا تو پھر ایک پر اکتفا کرو اور یا پھر جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو اس لیے کہ لونڈی کے بہرحال وہ حقوق نہیں ہیں جو کہ آزاد عورت کے ہیں شب باشی کے اعتبار سے لونڈی اور آزاد عورت کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھنا مساوات کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے تو وہاں چونکہ یہ اجازت ہے کہ تم ایک کے ساتھ زیادہ وقت گزارو اور دوسری کے ساتھ کم وقت گزارو لہذا پھر آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو بلکہ لونڈی کے ساتھ نکاح لونڈی کے ساتھ کضائے شہوت کر لو او ما ملکت ایمان کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمن میں غلام اور لونڈی کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جن مسائل کی وجہ سے اسلام کو اہل مغرب نے تنقید کا اور اعتراضات کا نشانہ بنایا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ غلام اور لونڈی کا بھی ہے کہ دیکھیے اسلام انسانوں کو غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت دیتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے جس کی اجازت اسلام نے دی ہے تو اس مسئلے کو بڑا بدنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے بدزن کرتے ہیں اس لیے چند بنیادی باتیں غلام اور لونڈی کے مسئلہ کے حوالے سے جان لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام غلام اور لونڈی کے نظام کا بانی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی ابتداء اسلام نے کی ہو اسلام سے پہلے بھی غلام بنانے کا اور لونڈیاں بنانے کا سلسلہ جاری تھا اسلام نے بھی اسے باقی رکھا لیکن اسلام نے اس کے اندر اصلاحات کی دوسری بات یہ جان لیجئے کہ جو جنگ کے موقع پر قیدی گرفتار ہو کر آتے ہیں ان کو غلام یا لونڈی بنانا فرض اور واجب نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے نفل بھی نہیں ہے یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے گرفتار ہونے والے قیدیوں کو غلام یا لونڈی نہ بنایا تو ہم گناگار ہوں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جو کافر گرفتار ہوں مرد ہوں یا عورتیں ان کے بارے میں کئی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی رہا کر دیا جائے احسان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ محمد میں اس کا ذکر فرمایا فَإمَّا مَنَّم بَعْد احسان کرتے ہوئے ان کو ایسے ہی رہا کر دو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے جو مسلمان گرفتار ہوئے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لو تم ان کے قیدی چھوڑ دو اور وہ تمہارے قیدی رہا کر دیں تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ کفار سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کی قیدیوں کو رہا کیا جائے جیسا کہ غزب بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت اختیار کی ڈبلو چوتھی صورت یہ ہے کہ ان میں سے جو خطرناک قسم کی قیدی ہیں جن سے آگے چل کر سخت نقصان کا اندیشہ ہے یا جن کے جرائم ایسے ہیں کہ ناقابل معافی ہیں انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور پانچویں صورت یہ ہے کہ ان قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان غلام اور لونڈی کے طور پر تقسیم کر دیا جائے یہ پانچویں صورت ہے تو گویا کہ قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنانا یہ ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہو کہ ہم آپ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے اور آپ ہمارے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو اس صورت میں غلام بنانے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے اگر ہم نے کسی ایسے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو پھر قیدی بنانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں جیسے آج کل جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس پر اس کے منشور پر جن قوموں نے دستخط کیے ہیں تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا اب جب پاکستان نے سعودیہ نے انڈونیشیا ملیشیا نے ان اسلامی ممالک نے اس منشور پر دستخط کیے ہیں اور معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنی متحرب قوم اور ملک کے قیدیوں کو غلام اور لونڈی نہیں بنائیں گے تو ہمیں ان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے بہرحال ایک انتظامی معاملے کے تحت اسلام نے اجازت دی کہ یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے اور ان عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے اب جس کے حصے میں لونڈی آئی ہے اگر وہ جوان لونڈی ہے آپ یہ سوچیے کہ خود اس لونڈی کے بھی کچھ جذبات ہیں اور خود جس کے حصے میں آئے اس کے بھی جذبات ہیں اگر انہیں آپس میں جنسی تعلق رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی خفیہ راستہ اختیار کرے نجائز راستہ اختیار کرتے زنا کا بدکاری کا راستہ اختیار کرتے تو اسلام نے اجازت دی کہ جس کے حصے میں لونڈی آئی ہے وہ اس کے ساتھ کزائے شہوت کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لونڈی کی حیثیت معذلہ طوائف اور رنڈی کسی نہیں ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لے نہیں جس طریقے سے آزاد عورت جو نکاح میں آتی ہے اس کے ساتھ ایک وقت میں صرف ایک مرد ہی جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے اسی طریقے سے لونڈی کے ساتھ بھی ایک وقت میں صرف ایک مرد ہی جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے کسی دوسرے کو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے کی اجازت نہیں ہے پھر اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے ان غلاموں کے حقوق بیان کیے قرآن کو دیکھے تو قرآن کریم نے غلاموں کے حقوق کو اتنی اہمیت دی کہ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہاں غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا بل والدینی احسانہ مَلَكَتْ ملکت ایمان والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور جو غلام تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوان کم خفم اللہ تحتی کم دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے تمہیں دیے ہیں اور اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا تو جس کے قبضے میں اس کا بھائی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فل یو تو فرمایا کہ جو خود کھاتے ہیں وہ اس کو کھلائے اور جو خود پہنتے ہیں وہ اس کو پہنائے ہے کلفو ہوں ماں اور فرمایا کہ ان کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم نہ دو جو کام ان کی طاقت سے باہر ہو اور اگر تم نے مشقت والے کام کا غلام کو حکم دیا تو پھر اس کے ساتھ تم تعاون کرو اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اب کون سا معاشرہ ہے کون سی قوم ہے جس کے اندر قیدیوں کو غلاموں کو وہی کچھ کھانے کا کھلانے کا حکم دیا جائے جو خود کھائیں اور وہی پہنانے کا حکم دیا جائے جو خود پہنا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ زندگی کے آخری وقت میں آخری وقت میں جب کہ گرگرا کی کیفیت آپ پر تاری تھی تو آپ کی مبارک زبان سے جو آخری وسیعت امت کے لیے نکلی وہ وسیعت یہ تھی اصلا و ماملکت ایمان حکومت اے میرے امتیوں نماز کا خیال کرنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا آپ اندازہ کی زندگی کی آخری شب ہے زندگی کے آخری لمحات ہیں آخری سانسیں چل رہی ہیں زندگی کی تو حضور جو نصیحت فرما رہے امت کو وہ نماز کی پابندی کی اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں اصلا ملکت اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی کیا غلاموں کو آزادی دینے کا کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اسلام نے ٹھہرایا غلام کا آزاد کرنا مثال کے طور پر قسم کھا لی جائے تو اس میں یہ کفارہ بنایا یا قتل ہو جائے تو اس میں یہ کفارہ قرار دیا کہ تم غلام کو آزاد کرو اسی طریقے سے غلام کے آزاد کرنے کو بہت بڑا نیکی کا عمل قرار دیا اور ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرو ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ پاک اس غلام کے ہر زف کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر ازو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا غلام کے چہرے کے بدلے میں اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھوں کو اس کی ٹانگوں کے بدلے میں اس کی ٹانگوں کو یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیں گے ایسی ترغیب دی چنانچہ صحابہ اکرام مسابقت کرتے تھے مقابلہ کرتے تھے اس میدان میں کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ غلاموں کو آزاد کریں آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں انہوں نے تیس ہزار غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ان کا محبوب عمل تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا حیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی انہوں نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جو غلام زیادہ ان کو نیک دکھائی دیتا تو اس کو آزاد کر دیتے تھے جو نماز پڑھتا جو اللہ اللہ کرتا جو تلاوت کرتا تو اس کو خرید کر آزاد کرتے تھے تو اب غلاموں نے یہ کیا ان کے مزاج کو سمجھ گئے تو بعض صوفی بن جاتے تھے مسجد میں جا کر بیٹھے ہوئے نفلی پڑھتے جا رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں تو حیرت ابن عمر رد نما ان کو خرید ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت خاد یہ آپ کو دھوکا دیتے ہیں یخدعونک نک یہ آپ کو دھوکا دیتے ہیں حقیقت میں نیک نہیں ہوتے آزاد ہونے کے لیے نیک بن جاتے ہیں تو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ من خدعنا انا ان خدعنا نا لہو جو ہمیں اللہ کے نام پر دھوکا دیتے ہیں ہم دھوکا کھا جائیں گے اللہ کے نام پر دھوکا دیتا ہے بھئی اللہ کے لیے دھوکا دے رہا ہے آزاد کروں گا جو اللہ کے لیے ہوا تو میں نے دھوکا کھایا ہے تو اللہ کی رضا کے نام پر دھوکا کھایا ہے دنیا کے نام پر تو دھوکا نہیں کھایا لہذا یہ دھوکا کھانا مجھے منظور ہے اسلام نے جو غلاموں کے حقوق دیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ محدثین اور مفسرین کے حالات پڑیں تو آپ کو کثرت سے غلام محدث نظر آئیں گے مفسر نظر آئیں گے اور اسلامی مملکتوں کے بادشاہ تک نظر آئیں گے آزاد کردہ غلام وہ نظر آئیں گے ہندوستان کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ خاندان غلامہ کی ایک زمانے میں حکومت رہی اور ہندوستان سے باہر مملوک خاندان کی حکومت رہی اسلام نے غلاموں کو اتنی عزت دی کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو ایک غلام کو بنایا اللہ حکمن ہے زید بن ہارسا رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے حید خدیجہ نے خریدا اور حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا حضور نے غلام بنا کر نہیں رکھا بیٹا بنا کر رکھا بیٹا بنا لیا اور بیٹا بھی ایسا بنایا کہ جب ان کے والدین اور رشتہ دار تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکت المکرمہ میں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ ہمارا بیٹا یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پہنچے اور اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہا